دس مقاصد ہیں ان میں سے تیسرا مقصد العبادات ان احادیث پہ مشتمل ہے جن کا تعلق عبادات سے ہے اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں ان میں سے چودھویں کتاب وہ ہے جو اذکار دعاؤں اور توبہ استغفار کے بارے میں ہے اور اس میں کئی فصلیں ہیں ان میں سے تیسری فصل کا آج ہم آغاز کریں گے اور وہ ہے فضل الاستغفار و توبہ استغفار کی فضیلت اور توبہ کی فضیلت استغفار اور توبہ دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں استغفار کا معنی ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا بخشش کا سوال کرنا اور توبہ کا مطلب ہے توبہ کرنا سوال یہ ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے توبہ توبہ نام ہے اس چیز کا کہ آپ اپنے مادی کے گناہوں پہ نادم اور پشیمان ہوں اور ان گناہوں کو چھوڑ دیں یعنی کہ موجودہ آپ کی حالت یہ ہو کہ آپ ان گناہوں کو ترک کر چکے ہوں ان سے دور ہو چکے ہوں اور مستقبل کے لحاظ سے آپ کا یہ عظم ہو پختہ ارادہ ہو کہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا یہ کیا ہے یہ توبہ ہے اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا اور مغفرت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندے کے گناہوں پہ پردہ پڑ جائے یعنی کہ دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچ جائے اور روز آخرت اور دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ جائے تو اس میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہوتا کہ وہ آئندہ ان گناہوں کے قریب نہیں جائے گا اور نہ ہی اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ اس ان گناہوں سے دور ہو چکا ہے تو یہ چیزیں اس میں موجود نہیں ہوتی جبکہ توبہ میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو یہ فرق ہے توبہ اور استغفار کے مابین لیکن اگر کوئی استغفار کرتے ہوئے دل میں یہ بات رکھتا ہے کہ میں اپنے ماضی کے گناہوں پہ پشمان اور نادم ہوں اور اب انہیں چھوڑ چکا ہوں اور آئندہ ان کے قریب نہیں جاؤں گا تو وہ توبہ نہ بھی کرے تو صرف استغفار بھی کافی ہوگا کیونکہ استغفار کہتے ہوئے اس کے دل میں وہ چیزیں ہیں جو توبہ میں ہوتی ہیں تو اس فصل میں جس کا تعلق استغفار و توبہ سے ہے پہلا باب استحباب و کثرت الاستغفار استغفار کثرت استغفار کا مستحب ہونا یعنی اس بات کا بہت اچھا ہونا کہ آپ کثرت سے استغفار کریں حدیث نمبر نو سو بہتر نائن سیون ٹو اس حدیث کو روایت کرنے والی امام امام بخاری ہیں ہن ابھی ہو رہی جناب ابو حریرا رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اور ابو ریرا وہ ہیں جن کا نام عبد الرحمان بن سخر دوسی ہے اگرچہ ان کے نام میں کافی اختلاف ہے لیکن مشہور بات یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمان بن سخر دوسی ہے تو جناب ابو ریرا کہتے ہیں سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ یقول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کیا فرما رہے تھے ولّہ انّی لا فر اللہ واتوب اطوبی فل یوم اخترا منصب عین امرّہ اللہ کی قسم و اللہ کی قسم یہ قسم کون اٹھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قسم اٹھائے بغیر بھی بات کریں تو ان کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن بات اتنی ضروری ہے اتنی اہم ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس بارے میں کچھ شک و شبہ نہ رہے اس لیے ایک تو آپ نے قسم اٹھائی ہے اور اس کے بعد کہا ہے انی لا اب قسم بھی ہوتی ہے اس لیے تاکہ تاکید ہو جائے یعنی کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ پکی ہو جائے اور ان کا منع کیا ہوتا ہے بے شک یقینا تو اس کا فائدہ بھی کیا ہوتا ہے کہ بات پکی ہو جائے اور اس کے بعد جو لام آیا ہے اس وہ بھی کس کے لیے ہوتے تاکید کے لیے تو تین چیزیں استعمال کی گئی ہیں جن کے ذریعے سننے والے کو یقین ہو جائے کہ نبی علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, نہیں, نہیں ہے تو واللہ اللہ اللہ کی قسم انی لفل اللہ یقیناً یقیناً میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں واتو بلیہ اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں فل یوم ایک دن میں اکثر من صبع امرتن ستر سے زید بار یہ کون توبہ استغفار کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یغفر الک اللہ ماتقدم من دھمبی کے امات اخر کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخشے جا چکے معاف ہو چکے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے گناہ نہیں ہیں علمائے کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آپ کے کبیرہ گناہ نہیں ہیں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے بہتر کوئی اور کام تھا جس سے زیادہ عمدہ کوئی اور کام تھا تو یہ تو ممکن ہے لیکن ورنہ آپ پاک صاف معصوم اس کے باوجود فرمایا و اللہ نیل الفل اللہ ولی اللہ کی قسم میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں فی الوم ایک دن میں اختر من صبین امرا ستر سے زید بار اور دوسری روایت میں آتا ہے سو بار سو بار آپ اس اخبار کر لیا کرتے تھے تو اس سے مجھ اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب نبی علی السلاۃ وسلام ایک دن میں ستر بار سو بار اس کرتے ہیں تو میرے اور آپ جیسے بھائیوں کو کتنی بار استغفار کرنا چاہیے اب استغفار اور توبہ کے کے لیے کئی ایک الفاظ ہیں مثال کے طور پہ ترمری شریف میں یہ آتا ہے کہ نبی علی صاط والسلام استغبار یوں کرتے تھے تو بہ کہ میں بخشش مانگتا ہوں اس اللہ سے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں الحیو جو زندہ ہے یعنی کہ ازل سے ابد تک زندہ ہے نہ پہلے موت تھی نہ بعد میں کبھی موت ہوگی اور القیوم جو خود بھی قائم و دائم ہے دوسروں کو بھی اس نے قائم رکھا ہوا ہے جو زندہ ہیں اسی کی زندگی دینے سے زندہ ہے جن کا وجود ہے ان کا وجود کس کے سہارے ہے اللہ کے سہارے ہے وہ اتوب علیہ ہی اور میں اس سے توبہ بھی کرتا ہوں اب یہ الفاظ بہترین ہیں کہ اس میں استغفار بھی ہے توبہ بھی ہے اور آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کو منانے کے لیے توبہ پکی کروانے کے لیے مغفرت پکی کروانے کے لیے آپ اللہ تعالی کے لیے ایک تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کیونکہ توحید اللہ کو بہت پسند ہے توحید اللہ کو بہت پسند ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کہ الحیو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دو نام لیے ہیں دو نام کیوں لیے گئے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت سے اللہ کے نام لے کر سوال کیا جائے تو دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ولی اللہ حسن فطر بیہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں فطر اللہ سے دعائیں کرو بیہ ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے تو پھر دعا کیا پڑھتے تھے آپ استغفر اللہ الدی الہ اللہ, اللہ, اللہ الی اس کے بعد باب نمبر دو باب سید الاستغفار سید کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے سردار اور سردار کون ہوتا ہے جو قوم کا افضل آدمی ہوتا ہے الا آدمی ہوتا ہے جس کو قوم اچھا سمجھتی ہے یا اچھا نام بھی ہو تو چند لوگوں نے اسے اچھا باور کرایا ہوتا ہے یا وہ خود یعنی کہ یہ زہر کرتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں تو سید الاستغفار کا مطلب یہ ہوگا کہ استغفار اللہ سے استغفار کرنے کے لیے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں جتنی بھی دعائیں آتی ہیں ان میں سے سب سے افضل الفاظ کون سی ہیں صحیح تو استغبار استغبار کے افضل ترین الفاظ بہترین الفاظ استخبار کے لیے یعنی اللہ سے آپ استغبار کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہترین الفاظ کون سے ہیں عمدہ ترین الفاظ کون سی ہیں حدیث نمبر نو خواہ اس عدیس کو بیان کرنے والے امام کون ہے امام بخاری ان شداد ابن اوسن روایت ہے جناب شداد بن اوس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ روایت کرتے ہیں کس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سید ان تقول سید الاستغفار یہ ہے استغفار کے الفاظ میں سے افضل ترین الفاظ یہ ہیں کہ انتقولہ کہ آپ یوں کہیں کیسے کہیں اللّہ انت انطربی لا الہ الا انت خلق تنی و ان ابدک و ان اللہ دقاد کا من ادبی کا منشرما صنعت ابو الاکبن وابو کلئی و فاغفر الاکبی فق لا فنح الدنوب الا انت یہ ہے وہ الفاظ ان کو کیا کہا جاتا ہے سید الاستغفار اب ان کا معنی کیا ہے کیونکہ ان دعاؤں کا صحیح معنوں میں فائدہ آپ تب اٹھا سکتے ہیں جب ان دعاؤں کا ترجمہ آتا ہو جب ان کے معن و مفہوم پہ آپ کی نگاہ ہو جب آپ یہ الفاظ پڑھ رہے ہوں جب آپ کی زبان کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی گواہی دے رہا ہو تو اللہ اللہ تو میرا رب ہے تو میرا کیا ہے رب, رب ہے یہ معمولی الفاظ نہیں ہے رب کس کو کہتے ہیں خالق کو پیدا کرنے والے کو ان کی خالق کو مالک کو اور رازق کو اور تمام امور کی تدبیر کرنے والے کو جب آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا رب ہے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا تو ہی میرا مالک ہے میں تو تیرا مملوک ہوں اور مجھے رزق بھی تو دے رہا ہے میرے تمام امور تو کر رہا میرے تمام امور تو حل کر رہا ہے میری سانس نکل رہی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں تو کون ہے جو مجھے زندگی دیے ہوئے ہے اور میری سانسیں موجود ہیں چل رہی ہیں اللہ بری عزت ہے پیٹ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں کون اس سسٹم کو چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو تو پتہ ہی اندر کیا ہو رہا ہے اس کو پتا ہے اندر اس کا جسم ہے کس طرح یا جس کے پاس جسم ہے اس کو نہیں پتا اللہ کو پتا ہے. پھر میرا رزق آج کہاں سے آ رہا ہے کل کہاں سے آ رہا ہے آئندہ کہاں سے آئے گا مجھے کسی بات کا نہیں پتا اللہ جانتے ہیں اللہ دینے والے تو اللہ اللہ تو ہی میرا رب ہے تو ہی کمانا کہ کہاں سے پیدا ہو گیا کیونکہ انتا بھی مارفا ہے ربی بھی مارفا ہے تو امانا کیا گیا تو ہی میرا رب ہے لا الہ انتا تیرے علاوہ کوئی مابود برہک نہیں تیرے علاوہ کئی مابود ہیں لیکن مابود برہک کوئی نہیں تیرے کئی ایسی جن کی عبادت کی جا رہی ہے لیکن عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے تیرے تو پہلے اللہ اے اللہ اے اللہ اللہ کیا ہے اللہ کا نام ہے توحید کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں تین ایک توحید ربوبیت ایک توحید الوحیت جس کو آپ توحید عبادت کہہ سکتے ہیں اور ایک توحید اسماؤ صفات توحید ربوبیت کیا ہے کہ اللہ کو رب ماننا تو آپ نے جب کہا انت رب بھی تو توحید ربوبیت کا اقرار کر لیا جب آپ نے کہا لا الہ الا انتا تیرے علاوہ کوئی معبود برک نہیں آپ نے توحید الوحیت کا یعنی توحید عبادت کا اقرار کر لیا اور جب آپ نے کہا شروع میں اللہ اے اللہ تو اللہ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے تو آپ نے توحید سماؤ صفات کو مان لیا کہ یا اللہ میں تیرے ناموں کو مانتا ہوں تیری صفات کو مانتا ہوں تو یہ توحید کی تین اقسام ہیں جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی توحید کی کتنی اقسام ہیں تین تو تینوں شروع میں ہی آ گئی ہیں اور آگے مزید ان کی یعنی کہ تاکید آ رہی ہے دیکھیے خلق تنی تو نے مجھے پیدا کیا ہے یہ کیا ہے تو ہدر بوبیت ہے تو نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ان ابدو کا اس حال میں کہ میں تیرا بندہ ہوں یعنی کہ میں تیری عبادت کرنے والا ہوں یہ کیا ہو گیا تو عبادت ہو گیا تو ہد اس جس کو کہتے ہیں یعنی کہ آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس استفار کی اتنی اہمیت کیوں ہے اس کو الاستغفار کیوں کہا گیا ہے اور آگے اس کی جب فضیلت بیان کی جائے گی تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس دعا کی اتنی اہمیت کیوں ہے یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ صبح پڑھیں گے پھر شام کو پڑھیں گے آپ کو پتا نہیں صبح و شام کی دعاؤں میں شامل ہے تو آپ صبح پڑھیں گے تو صبح و صبح ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تینوں اقسام کا اقرار اور اعتراف کر لیا اور شام کو بھی آپ نے ایسے ہی کیا اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے دیکھیے خلق تنی تو ہی میرا خالق ہے تو نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ان کا اور میں تیرا بندہ ہوں یہ اعتراف ہے توازوں کا آجزی کا وہ ان اللہ کا وا کا اور میں تیرے عہد پہ اور تیرے وعدے پہ قائم ہوں میں تو جس قدر مجھ میں استعت ہے جب. یعنی اپنی استعت کے مطابق میں اپنے عہدوں و پیمان پہ قائم ہوں اپنے وعدے پہ قائم ہوں <تصف> یہ وعدہ کس چیز کا اللہ پہ ایمان لانے کا وعدہ جب. اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانے کا وعدہ جب. آسمانی کتابوں پہ ایمان لانے کا وعدہ آخرت پہ ایمان لانے کا وعدہ تقدیر پہ ایمان لانے کا وعدہ تو میں ایمان پہ بھی قائم ہوں اور اس بات پہ بھی قائم ہوں کہ تیری اطاعت کرتا رہوں گا جو چیزیں تو نے واضح قرار دی ہیں انہیں بجا لانے کی کوشش کرتا رہوں گا جن کو نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرتا رہوں گا مستطاط اور میں اپنے عہد پہ اور اپنے وعدے پہ قائم و دہم ہوں مستطاط جس قدر مجھ میں استطاعت ہے اپنی استاد کے مطابق فل کوشش کر رہا ہوں اپنا پورا زور لگا رہا ہوں اپنی طرف سے کوئی کمی کتا نہیں. نہیں کرتا اب کیا آ گیا استعدہ کیا آ گیا یعنی کہ اللہ سے پناہ مانگنا مم. اور پہلے بھی بات ہوئی تھی اللہ سے پناہ مانگنا بھی کیا ہے عبادت ہے یہ توحیدے الوحیت میں داخل ہے توحید عبادت میں داخل ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی پناہ مانگے کس سے مانگے اللہ تعالی سے مانگے البتہ آپ اس انسان سے اس معاملے میں پناہ مانگ سکتے ہیں جس معاملے میں اللہ نے انسان کو قوت اور قدرت اور صلاحیت دی ہے جی مثال کے طور پہ آپ کو محلے کے کسی بدماج سے ڈر لگتا ہے کسی طاقتور شخص سے ڈر لگتا ہے اس نے آپ کو دھمکی دے رکھی ہے تو آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں پولیس سے پناہ لیتے ہیں عدالت سے پناہ لیتے ہیں تو یہ ان کو اللہ نے اسباب اسباب میں سے بنا ہے یہ سبب ہے پناہ دینے کا یہ پناہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, نہیں, نہیں ہے لیکن آپ نہ لے کس سے قبر والے سے فوج شدہ سے تو ان کو اللہ نے سباب نہیں بنایا ان کو اللہ نے سبب نہیں, نہیں, نہیں بنایا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہیں کہ وہ من دعا مغافلون کہ جن کو تم اللہ کے لوا پکارتے ہو دعائیں کرتے ہو تمہاری پکار سے غافل بے خبر لا علم ہے اللہ تعالیٰ کہیں کہ وہ ماں ان تب من منفی القبور جو قبروں میں ان کو آپ اپنی واد نہیں سنا سکتے ان الموتہ محتاطا ادگان کو آپ اپنی واضح نہیں سنا سکتے آپ پھر بھی ان کو پکاریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نوز بلّہ یہ بھی غیبی مدد کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح غیبی مدد کرنے والا تو ایک اللہ ہے غیبی مدد کرنے والا کوئی اور نہیں ہے یعنی کہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا جی. پھر بھی ہم پکارتے ہیں گرگڑاتے گر ہیں روتے ہیں جی. کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے جی. اللہ اللہ جس سے چاہے ہمیں بچائے جی. اللہ ہر چیز کی قوت و طاقت رکھتا ہے جی. تو جب آپ قبر والے کو غبانہ طور پہ پکارتے ہیں جی. تو آپ اس کو اللہ والی صفات دے رہے ہیں تو پھر وہ کیا ہو جائے گا جی. وہ شرک جی. ہو جائے گا جی. یعنی کہ آپ جی. یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے قبر میں ہونے کے باوجود وہ مجھے دیکھ رہا ہے میرے احوال سے واقف ہے میں اس کو پکار رہا ہوں کمرے میں بیٹھ کے وہ آواز اس تک پہنچ رہی ہے اور قبر میں ہونے کے باوجود مردہ ہونے کے باوجود وہ بدماش کو پکڑ سکتا ہے اور اس کو میرے پاس آنے سے روک سکتا ہے اور یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس لیے جب بھی پناہ مانگی جائے گی کس سے مانگی جائے گی اللہ رب العزت سے اور انسان سے اس معاملے میں پناہ مانگی جائے گی جس معاملے میں انسان پناہ دینے کی قوت و طاقت अच्च رکھتا अच्च ہے اب جب اللہ کا زاب آئے کون کا کون سا زاب آئے اللہ کا زاب آئے اب آپ پولیس سے بھی مدد مانگیں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا تو من شر ما تو میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے ما صنعتوں جو جو کام میں نے کیے ہیں ما صنعتوں جو کام میں نے کیے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں کیا مطلب ہے اس کا جو کام میں نے جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے اور جو چیزیں واجب تھیں میں ان پہ عمل نہیں کر سکا میں نے کئی نمازیں نہیں پڑھی کئی روزے نہیں رکھے حد فرستہ میں نے نہیں کیا زکوۃ میں کی دفعہ نہیں دے سکا اور پھر میں نے کئی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا میں نے جادو کیا ان کے انسان نے جو گناہ کیے ہیں وہ سب اس میں آ جائیں گے تو انسان کہتا ہے اود من کا منشرما صنعتو جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں اس کا شر کیا ہو سکتا ہے جو گناہ آپ نے کیے ہیں تو اب شر کیا ہوگا اس کا اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے سکتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو انسان کیا کہتا ہے کہ یا اللہ جو کام میں نے کیے ہیں جو کمی کتائی میں نے کی ہے جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں ابو اللہ کا بن کا علیہ <سلامت> میں ابو الکا میں اللہ تیرے لیے اطراف کرتا ہوں تیرے لیے قرار کرتا ہوں کہ تیرے سامنے میں اعتراف کرتا ہوں تیرے سامنے میں اعتراف کرتا ہوں کس بات کا بین احمدی تیری مجھ پہ ہونے والی نعمتوں کا یا اللہ تو نے مجھ پہ بڑی نعمتیں کی ہیں سب نعمتوں کو میں مانتا ہوں اور سب نعمتوں کو تیری طرح منسوب کرتا ہوں کسی اور کی طرف منسوب نہیں کروں گا اور یہاں پہ بھی کئی مسلمان غلطی کرتے ہیں اللہ کی دی گئی نعمتوں کو منسوب کر دیتے ہیں کن کی طرف فوجدگان کی طرف قبر والوں کی طرف ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تیرا کرم ہے شدگان میں سے کسی نے کسی ولی سے کسی نے کسی نبی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے جب ہمیں سکھایا کیا گیا ہے ابولا قبل احمد کے علیہ کے اللہ سے کہنا ہے کہ یا اللہ میں اطلاف کرتا ہوں تیری ان نعمتوں کا جو مجھ پہ ہیں یعنی کہ مجھے گھر دینے والا توں مجھے اولاد دینے والا تو مجھے وائف دینے والا توں مجھے عزت دینے والا توں میری زندگی تیری طرف سے ہے میرا رزق تیری طرف سے ہے میرا چلنا پھرنا تیری طرف سے ہے میری آنکھیں میرے کان میرے ہاتھ میرے پاؤں ایک ایک احسان یا اللہ تیری طرف سے ہے ایک ایک نعمت تیری طرف سے ہے ابو الاق نعمت کا علیہ میں تیری ان نعمتوں کا جو مجھ پہ ہیں تیرے لیے ان کا اعتراف کرتا ہوں وہ ابو الاکبی اور میں تیرے لیے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ تیری نعمتیں برستی رہیں ہوتی رہیں اب تک ہو رہی ہیں اور یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوتے رہے شکر کی بجائے مجھ سے ناشکری ہوتی رہی اطاعت میں بڑھنے کی بجائے میں معاسیت میں بڑھتا رہا لیکن اللہ میں مانتا ہوں میں اعتراف کرتا ہوں اپنی کوتاہی کا اپنی کمی کا بڑی عائضی کے ساتھ تو ابو اللہ میں تیرے لیے اپنی اپنے اوپر تیری ہونے والی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں وہ ابو الاكمبی اور میں تیرے لیے ان کے تیرے سامنے اعتراف اخرار کرتا ہوں بدمبی اپنے گناہوں کا اور یہ گناہ بھی دو طرح کے ایک یہ کہ اللہ نے جن کاموں سے روکا تھا وہ ہم کرتے رہے دوسرا یہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس میں ہم کمی كت ہی کرتے رہے کبھی کر لیا کبھی, کر لیا کبھی نہ کیا فغ فر لی بس تو مجھے بخش دے تیری نعمتوں کا میں نے اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا میں نے اقرار کر لیا یا اللہ اب تو مجھے بخش دے اس سے پتہ چلا کہ گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرنا یہ توبہ کی طرف ایک راستہ ہے جب انسان گناہوں کا اعتراف اقرار کر لیتا ہے تو یہ تو اس سے توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کے اطلاع کرتا ہوں فخرلی اس لیے اللہ تو مجھے معاف کرتے کیوں کیونکہ گناہوں کو نہیں بخشتا مگر تو گناہوں کو بخشنے والا کون ہے اللہ رب العزت ہاں وہ گناہ جسے ہم کہتے ہیں حقوق العباد کہ اگر میں نے زیادتی کی کسی انسان پہ تو اس کے لیے انسان سے بھی معافی لینا ہوگی اور حقوق الباد معاف کرنے والا حقوق اللہ معاف کرنے والا کون ہے صرف اللہ, اللہ اب اگر کوئی کسی پیر صاحب سے کہے چاہے وہ زندہ ہوں کہ میں نے سال نمازیں نہیں پڑیں آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ شرک ہو جائے گا کہ آپ نمازوں کی معافی کس سے مانگ رہے ہیں کسی انسان سے مانگ رہے ہیں چاہے وہ زندہ ہوں ہاں جب آپ نے کسی انسان پہ ظلم کیا ہے تو اس کی معافی آپ اس سے مانگیں گے اس کے بعد اللہ سے بھی مانگیں گے کیونکہ اللہ نے بھی بندوں پہ ظلم کرنے سے روکا ہے تو فخر علی مجھے معاف کر دے فی ان اللہ یا فرض بھائی کیونکہ گناہوں کو نہیں کوئی بخشتا مگر توز تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں, نہیں, نہیں ہے یہ مطلب ہے اس کا قالبی علی سعۃ اسلام فرماتے ہیں جی ومن قالحہ منہاری فمات ہی من قبل فن اہل جنّا سعید الاستفار کے الفاظ ختم ہو چکے اب نبی علیہ السلام اس کا مقام و مرتبہ اس کی فضیلت اور اس کا فائدہ بیان کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ومن قالح اور جو کہے یہ الفاظ من ال نہاری دن کے وقت موقع اس حال میں کہ وہ ان الفاظ پہ یقین رکھتا ہو کیا مطلب پر اس کا ایمان یقین یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو میرا رب ہے تو اس کے اوپر آپ کا یقین بھی ہو یعنی کہ آپ نے کہا بھی تو ہی میرا رب ہے اور عقیدہ آپ کا یہ ہو کہ جناب والا قبر والے جو ہیں وہ رزق دیتے ہیں تو پھر الفاظ کچھ اور ہیں عقیدہ آپ کا کچھ اور ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کہتے ہیں یہاں پہ لا اللہ انتا اللہ تیرے علاوہ کوئی مبودے برہا کا نہیں, نہیں, نہیں ہے تو اس پہ آپ کا یقین ہونا چاہیے جب آپ نے کہہ دیا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو پھر قبر والے سے دعا کیوں دعا تو عبادت ہے قبر قبر قبر, قبر کو سیدہ کیوں سیدہ تو عبادت ہے اور پھر یہ جو دعا میں ہے کہ میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں تو انسان واقعی نعمتوں کا اقرار کرے اور انہیں اللہ کی طرف منصوب کرنے والا ہو اگر آپ ان نعمتوں کو منسوب کر دیں گے غیر اللہ کی طرف فوچدگان کی طرف تو آپ اللہ کی توہین کر لیں کہ دے اللہ منسوب کریں آپ کسی اور کی طرف کتنا افسوس ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ کسی کو اللہ نے بیٹا دیا اور وہ نام کیا رکھتا ہے پیران دیتا کہ یہ بچہ پیروں نے دیا ہے تو فرمایا جو یہ الفاظ دن کے وقت کہے مول کے اس حال میں کہ وہ ان پہ کیا رکھنے والا ہو جنب یقین جنب رکھنے والا ہو دل سے یہ الفاظ کہہ رہا ہو تو فمات من یوم ہی تو وہ فوت ہو جائے اسی دن قبل یا شام ہونے سے پہلے, پہلے, پہلے فاہو من اہگل الجنہ تو وہ اہل جنت میں سے ہے کون اہل جنت میں سے ہے جس نے یہ دعا پڑھی اور اس ان الفاظ کے معنی پہ اس کا ایمان تھا یہی اس کا عقیدہ تھا تو یہ آپ حیران نہ ہو اتنی بڑی فضیلت کیسے مل گئی کیونکہ عقیدہ بھی تو دیکھیے نا کتنا عمدہ ہے جو صبح یہ اقرار کرے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ کہاں جائے گا جنت میں جائے گا جنت والوں میں سے ہے وہ من قالہ مین اللہ اور جو یہ الفاظ کہے من اللہ رات میں بہو اموکن بھی جب کہ وہ ان الفاظ پہ یقین رکھنے والا ہو فما تبلاس بہا تو فوت ہو جائے صبح ہونے سے پہلے فاہو من اہل جنتی تو وہ اہل جنت میں سے ہے جنت والوں میں سے ہے تو کتنا عظیم ہے وہ انسان جو صبح بھی اپنا صحیح عقیدہ جو ہے اس کی تجدید کرتا ہے صبح صبح اعلان کرتا ہے تو ہی درب و بیت کا توحید الوحیت کا تو صفات کا اللہ کو خالق مانتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے عہد پہ اپنے وعدے پہ اپنی طاقت کے مطابق کیم و دہموں نمازیں پڑھتا رہوں گا کبیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اس معاملے میں جتنا مجھ سے ہو سکا میں کروں گا اور پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یا اللہ ویسے مانتا ہوں مجھ سے گناہ بڑے ہوتی ہیں تو مجھے سزا نہ دینا یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں ان گناہوں کی شامت سے بچنے کے لیے اپنے کرتوتوں کے انجام سے بچنے کے لیے اور پھر اللہ کی نعمتوں کا اقرار اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات کا اعلان کے تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ بہت عظیم عقائد ہیں صبح بھی آپ ان کا اقرار کریں شام کو بھی کریں اور آپ کو پتہ ہو آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں تو یقینا یہ الفاظ ایسے ہیں کہ آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے باب نمبر تین باب لجاء بن یود نبون فیصف باب ہے نبی علی سات اسلام کے ان الفاظ کے بارے میں کہ یقیناً اللہ ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو گناہ کرنے والی ہوگی اور اللہ سے استغفار کرنے والی ہوگی یہ الفاظ اس حدیث کا حصہ ہیں جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں تو جب یہ الفاظ حدیث کے ضمن میں پڑھیں گے تو ان کا معنی مزید واضح ہو جائے گا حدیث نمبر ہے 974 سو میم اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے امام ہیں مسلم ان ابی ہو رہی رتقال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم وفسی بیدی لو لم تد نبو لدہ فی الحم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آپ قسم اٹھا رہے ہیں کس کی اللہ, اللہ کی اللہ تعالیٰ کی اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لیکن یہ نہیں کہتے کہ میری جان کی قسم کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تو ایک تو پیغام کیا ملا اس قسم سے کہ قسم جب بھی اٹھائیں کس کی اٹھائیں اللہ, اللہ کی اور دوسرا پیغام یہ ملا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے بالکل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو ہم مانتے ہیں اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن اللہ کے ہاتھ ہر ایب اور کمزوری سے پاک ہیں انسانوں کے ہاتھوں میں جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی کمزوری اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کامل مکمل اور اے اے کیسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں ہم نے نہ دیکھے ہیں نہ ان کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں نہ ان کا کوئی تصور اپنے ذہن میں لاتے ہیں بس یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے جیسے اس کے شیان شان ہیں نہ ہم ان ہاتھوں کو بندے کے ہاتھ سے یا کسی اور مخلوق کے ہاتھ سے تشویش دیتے ہیں اور نہ کوئی کیفیت بیان کرتے ہیں اور نہ کوئی تعویل کرتے ہیں تعویل کرنے والے کیا کہتے ہیں ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس کی قسم جس کے ہاتھ جس کی قدرت میں میری جان ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے. تو صحیح ترجمہ کیا ہے اس زاد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَو لَم اللَّهُ بِكُمْ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ رب العزت تم کو لے جائے وہ لاجا بک اور البتہ وہ ایسی قوم کو لے کر آئے جو گناہ کرتی ہو فیص عق اور اللہ سے استغفار کرتی ہو فیقفر الحم تو اللہ ان کو بخش دے اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندوں سے غلطی ہو تو بندے مجھ سے معافی مانگیں میرے سامنے گرگڑائیں میرے سامنے روئیں مجھ سے رابطہ کریں میرے سامنے اپنی آجدی کا مظاہرہ کریں اور اگر انسان ایسے ہوتے کہ ان سے کوئی بھی گناہ سرزد ہونے والا نہ ہوتا تو اللہ تعالی ان کو ختم کر دیتے اور ختم کر کے یہ مطلب یہ نہیں کہ ان کو سزا دیتے نہیں ختم کر کے ان کو جنت میں بھیج دیتے یا جو بھی اللہ چاہتے سو کرتے اس کے بعد اللہ تعالی ایسی قوم لے کر آتے جن سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی اور ہر غلطی پہ اللہ سے معافی مانگتے اور اللہ ان کو معاف کرتا تو اللہ تعالی یہ پسند کرتے ہیں اس سے کیا پتا چلا کہ انسان کو بار بار اللہ سے توبہ استقبال کرنی چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوس یہ حدیث اس لیے نہیں آئی تاکہ ہم گناہ کریں یہ حدیث یہ پیغام دینے کے لیے آئی ہے کہ گناہ اگر ہو جائے تو شرمائے نہیں اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اللہ معاف کرنے والا اللہ سے توبہ کریں اللہ توبہ اللہ توبہ قبول کرنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے توبہ کرے باب نمبر چار باب قبول و توبہ حتا تطلع الشمس من و میں توبہ قبول ہوتی رہے گی یہاں تک کہ سورج نکل آئے کس جانب سے مغرب کی جانب سے جس جانب سے سورج صبح صبح نکلتا ہے اس جانب کو ہم کیا کہتے ہیں مشرق اور شام کے ٹائم جس جانب ڈوبتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں مغرب لیکن ایک دن ایسا ہوگا جب سورج نکلے گا کس جانب سے کی جانب مشرق جانب کی بجائے مغرب کی جانب سے اور سورج کا مشرق کی بجائے مغرب کی جانب سے نکلنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا تو اس لیے توبہ کب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو جائے تو حدیث نمبر 975 سو میم اس عدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے امام مسلم عن ابی موسا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال روایت ہے جناب ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کا نام تھا عبد اللہ بن قیس یمن کے رہنے والے تو یہ ابو موسا اشری روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قالا کے آپ نے فرمایا ان اللہ یب ستو یدہو بل لی تو بہ مسی النہار و یب ستو یدہ بن نہار لی تو بہ مسی الطاط الشم سب مغربہ کہ بے اللہ تعالیٰ اللہ تعالی اپنے ہاتھ کو رات کے وقت پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو رات کے وقت پھیلاتے ہیں کیوں لی تو بہ مسی النہار تاکہ توبہ کر لے دن کے وقت گنا کرنے والا وہ یبسو بن نہار اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو دن کے وقت پھیلاتے ہیں لی تو تاکہ توبہ کر لے رات کے وقت گناہ کرنے والا ہتھا تتلو شمس میں مغربی یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا حتیہ کے سورج نکل آئے میں مغربی اپنی مغرب کی جانب سے تو اس حدیث پہ غور کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے اور ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کریں گے ورنہ تعویل کرنے والوں نے تعویل کی ہے مثال کے طور پہ یہ امام معذری ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے ہاتھ پھیلانے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اور یہ جو کہا گیا کہ ہاتھ پھلاتے ہیں یہ اس لیے کہ عرب عربی لوگ جب ان میں سے کوئی کسی چیز کو پسند کرے تو اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے لینے کے لیے اور جب اس کو ناپسند کرے تو اپنے ہاتھ کو کیا کر لیتا ہے بند کر لیتا ہے تو اس لیے عربوں کو مہاطب کیا گیا ہے اس چیز کے ساتھ جس کو وہ جانتے ہیں جس کو وہ دیکھتے ہیں تاکہ وہ بات کو سمجھ سکیں تو امام حاضری کہتے ہیں آخر میں جا کے وہ مجازن تو یہ جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو رات کے وقت پھیلاتے ہیں یہ مجازن کہا گیا ہے یہ حقیقت نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہاتھ کو پھیلاتے ہیں نہیں یہ تو مجازی طور پہ کہا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں رات کے وقت تاکہ دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور ہم آگے سے کہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں بلکہ اس کا مطلب ہے کہ صرف اللہ توبہ قبول کرتے ہیں اور یہ چیز مجازی ہے یہ بہت بڑا جرم ہے جو اللہ سے محبت کے نام پہ کئی لوگوں نے کیا ہے جن کے اپنی طرف سے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسی صفات اللہ کے لیے ثابت کرنا غیر مناسب ہے یہ اللہ کے لیے غیر مناسب ہے کیا اللہ کے لیے غیر مناسب ہے اللہ کے ہاتھ ہوں یہ غیر مناسب ہے اللہ ہاتھوں کو پھیلائے یہ غیر مناسب ہے تو اس لیے ایسے الفاظ کے ہم تعویل کریں گے بندہ پوچھے تم کو کس نے بتا دیا کہ غیر مناسب ہے اگر یہ غیر مناسب ہیں تو نبی یہ الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے امبیا کرام نام علیہ مسلاۃ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ اللہ کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں جو غیر مناسب ہیں یعنی کہ انبیاء کرام یہ الفاظ استعمال کرتے رہے جو غیر مناسب ہیں اللہ تعالی خود اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے رہے جو غیر مناسب ہیں صرف آپ لوگوں کو سمجھائیے کہ یہ غیر مناسب ہے نبی علیت اسلام نے کیوں نہیں خبردار کیا چاہے ایک بار خبردار کر دیتے پوری زندگی میں کہ میں یہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا حقیقی معنی نہ سمجھ لینا میں تو مجادی طور پہ استعمال کرتا ہوں تو اللہ تعالی رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ توبہ کر لے مسیح النہار دن کے وقت گناہ کرنے والا اور اللہ تعالیٰ را دن کے وقت اپنا ہاتھ پھلاتے ہیں تاکہ توبہ کر لے رات کے وقت گناہ کرنے والا تو اس سے آپ کیا اندازہ لگائیں گے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے اور اللہ تعالی کس قدر چاہتے ہیں کہ بندہ توبہ کر لے معافی مانگ لے تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے اچھا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہے گا فرمایا تطلوع شمس میں مغربی ہا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ایک سورج نہ نکل آئے کس جانب سے مغرب کی جانب سے اور اس جانب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارہ کیا سر نام ایت نمبر ایک سو اٹھاون ون فائیو ایٹ یوم بعض آیات ربک لا فا نفسن ایمان لم تکن عام من قبل او کسبت فی ایمانا خیرات کہ جس دن تیرے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ گئی اس دن ایمان لانے والے کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس دن خیر ایمان لانے والوں میں سے عملے سالے کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے پہلے پہلے جو نیک مال کرنی ہیں کر لیں سے پہلے پہلے ایمان لے آئیں تو جب یعنی کہ سورج طلوع ہو جائے گا تب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہوگا اور ایک روایت آتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ جو ہی سورج طلوع ہوگا کس جانب سے مغرب, مغرب, کی, مغرب کی جانب سے ساری دنیا ایمان لے آئے گی لیکن تب ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہوگا نہیں ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نارمل حالات میں ایمان لے کر آئیں جب اللہ نے اپنی نشانی واعدے طور پہ دکھا دی تب تو معاملہ واضح ہو گیا ابھی ایمان لے کر آئے غیبانہ طور پہ باب نمبر پانچ باب الحد والا ولفرا بہا توبہ کی ترغیب دینا اور توبہ پہ خوش ہونا توبہ کی ترغیب دینا اور توبہ پہ خوش, خوش, خوش ہونا یعنی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی ترغیب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توبہ پہ خوش ہوتے ہیں بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں <تصفح> آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے دنیا میں کیا ہے آپ کا والد آپ اسے تنگ کریں تو ایک دفعہ آپ کی معافی قبول کر لے گا دو دفعہ تین دفعہ چوتھی بار وہ آپ پہ یعنی کہ ناراض ہوگا اسے کاظہار کرے گا کہے گا میرے سامنے نہ ہو دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ اور آپ کی ماں سے کہے گا خبرداری میرے قریب نہ اس کو لے جاؤ بار لیکن اللہ رب العزت سے جب معافی مانگے اللہ خوش ہوتی ہیں اللہ تعالی خوش ہوتی ہیں <تصفح> حدیث نمبر 976 976 چھہتر اس حدیث کو رویت کرنے والے کون سے امام ہیں امام بخاری اور امام السلمت ان ہے جناب انس بن مالک انصاری رضی اللہ سے جو نبی علیہ السلام کے خادم تھے قال کہتے ہیں قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ افرحوا بتوبتی آبد ہی من احدکم ثقت علیٰ بعید ہی وقت فی ارض فلات اللہ رب العزت تم میں سے کسی ایسے شخص کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ پہ تو میں سے کسی ایسے شخص کے سے بڑھ کر خوش ہوتے ہیں جو جسے اپنا اونٹ مل جائے جسے کیا مل جائے اپنا جسے اپنا اونٹ مل جائے وقد عدل جب جبکہ وہ اس کو گم کر چکا ہو فی عرضی فلاتن کسی ایسی زمین میں کسی صحرا میں جو بےآب ہو گیا ہو جہاں پہ نہ پانی نہ کھانے پینے کی کوئی چیز وسیع صحرا اس عدیز کی مزید وضاحت آگے آ رہی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں پھر ہم اس کا مانا مزید اچھے انداز میں سمجھ سکیں گے وفی روایت المسلم مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کیا ہے جی اللّہ اشد الفرحم بت آبدی یقیناً اللہ رب العزت یقیناً اللہ, اللہ, اللہ, رب, اللہ رب, رب العزت اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتے ہیں ہی نہیں تو بولئی ہی جس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے جی. کتنا خوش ہوتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک سے بڑھ کر خوش ہوتے ہیں جی. تم میں سے کسی ایسے شخص سے بڑھ کر خوش ہوتے ہیں جو کان الا راہلتی ہی جو اپنی سواری پہ ہو جی. بی ارد فلاتن کسی بے آبو گیا صحرا میں بھی آپ ہو گیا سہرا میں ہو کس چیز کے اوپر اپنی سواری کے اوپر فن فلاط من ہو تو وہ سواری اس سے گم ہو جائے اس سے نکل جائے وہ علیحا کام ہو شراب جب جبکہ اسی پہ اس کا کھانا بھی ہو اور اسی پہ اس کا پانی بھی ہو یعنی کہ آپ غور کریں ایک آدمی صحرا میں ہے صحرا یہ نہیں کہ ادھر ایک کلومیٹر کا اور آگے پھر سبزہ آ جائے گا آبادی شروع ہو جائے گی نہیں لمبا چوڑا صحرا جسے پیدل عبور کرنا ممکن ہی نہیں اور سواری میں بھی, بھی ٹائم لگتا ہے اور صحرا میں کوئی درخت نہیں ہے کوئی آ... یعنی کہ پھل وغیرہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کوئی کوئی درخت کبھی ہوتا بھی ہے لیکن پھل وغیرہ پانی وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں اس لیے اس نے اپنی اونٹنی کے اوپر کیا رکھا ہوا تھا کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں پانی وغیرہ رکھا ہوا تھا اب کیا ہوا اب وہ جناب اونٹنی اچانک گم ہو گئی غائب ہو گئی سا ما تو وہ اس کی طرف سے مایوس ہو گیا کس کی طرف سے اونجی اونجی طرف ایک اس نے دیکھا دائیں بائیں تھوڑا بہت تلاش کیا اب صحرا ہے دور دور کہیں نظر نہیں آ رہی اب وہ مایوس ہو گیا کہ اب مجھے کہاں ملنے والی ہے اور یہاں پہ میری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اب کیا اس نے کیا فا شجا تو ایک درخت کے پاس آیا فقی دل اور اس کے سائے میں لیٹ گیا ایک درخت کے پاس آیا اور اس کے سائے میں لیٹ گیا قد من ہی اس حال میں کہ وہ اپنی سواری کی طرف سے مایوس ہو چکا ہے اب کیوں لیٹا ہے موت کے انتظار میں کیوں لیٹا ہے موت آنے والی ہے مایوس ہو کے ہے جب انسان مایوس ہو جائے اور موت نظر آئے تو انسان پھر تھک جاتا ہے پھر کھڑے ہونے کی مت نہیں ہوتی жд... اب وہ لیٹ گیا ہے کہ چلیں موت آنے والی ہے لیٹ گیا ہے تو پھر کیا ہوا کدا لکھا ادا ہوا بیا جب کہ وہ اسی طرح تھا کس طرح کہ مایوس ہو کر درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے جب وہ اسی طرح تھا ادا ہوا بیا اچانک وہ اونٹنی کے پاس ہے کے اچانک دیکھتا ہے اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہے اچانک اس کو اونٹنی مل جاتی ہے اب اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ جو موت کا انتظار کر رہا تھا اچانک اونٹنی مل گئی جو اس کے جس کے اوپر کھانا بھی ہے جس کے اوپر پانی بھی ہے جو سہرا سے اس کو نکال کر باہر بھی لے جائے گی تو ادا ہوا بھی مت ہو اچانک وہ اونٹنی کے پاس ہے ا اس حال میں کہ وہ اس کے پاس کھڑی ہے اونٹلی اس کے پاس کھڑی ہے, ہے. ف اخذ ب ختاميها تو وہ اس کی نکیل کو پکڑ لیتا ہے جلدی سے جی. کہ دوبارہ نہ بھاگ دے دوبارہ نہ غائب ہو جائے جی. اس کی نکیل کو پکڑ لیتا ہے ثم قال من شدۃ الفرح پھر وہ انتہائی خوشی کی وجہ سے کہتا ہے اللهم انت عبدی وانا ربک الا تو میرا بندہ ہے رب کو کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے اے تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں فرمایا نبی علی السلام نے اختا من شدت انتہائی خوشی کی وجہ سے غلطی کر گیا اتنی خوشی ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں بندہ کہہ رہا ہوں کہہ رہا تھا رب تو کیا کہا گیا بندہ کیا گیا کس وجہ سے ہوا ہے انتہائی خوشی کی وجہ سے ایسی خوشی کہ آپ نے اوپر کنٹرول نہیں ہے زبان پہ کنٹرول نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے اندازہ کیجئے اللہ کی رحمت کا یعنی کہ ہم نے اللہ کی کیا کیا ہے نافرمانی ہم نے بڑے بڑے جرائم کا ارتقاب کیا لیکن جب ہم اللہ سے سچی توبہ کریں شرط کیا ہے سچی توبہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے کہ جو گناہ کیے ہیں ان پہ ندامت ہے فخر نہیں ہے آج کل کئی لوگ توبہ کرتے ہیں جبکہ پرانے گناہوں پہ پر فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں میں اس کی اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ جب کسی سے لڑائی ہو جائے تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اور تو مجھے جانتا نہیں ہے میں تو اس سے پہلے پانچ قتل کر چکا ہوں دھیان سے مجھ سے بچ کے رہ میں نے اب توبہ کر لی مجھے نہ چھیڑ اچھا ایک طرف کہہ رہا ہے توبہ کر لی ایک طرف دھمکیاں دے رہا ہے اس کا مطلب تمہیں ندامت نہیں ہے پشمانی نہیں ہے تم تو فخریہ انداز میں کہہ رہے ہو تو توبہ کی تین شرائط ہوتی ہیں بڑی بڑی ایک کیا ہے کہ کیے ہوئے گناہوں پہ کیا ہو شرمندگی ندامت پشمانی افسوس رہتا ہو ان کو یاد کر کے پریشان ہو جاتی ہوں دوسرے نمبر پہ ان کو چھوڑ دیا ہو ورنہ کئی لوگ سودی ملازمت بھی کر رہے ہوتے ہیں سا سا توحبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ کون سی توحبہ ہے جی استعفی دیں سودی ملازمت چھوڑیں سودی کاروبار چھوڑیں اور اس کے بعد آپ توبہ کریں تم تو جو گناہ کیا اس کے اوپر کیا ہو ندامت ہو اور اسے چھوڑ چکے ہوں اور یہ پکا آزم ہو کہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا ممکن ہے بعد میں کبھی ہو جائے لیکن آپ کے دل میں ایسی نیت نہیں ہے مم. آپ کے دل میں پکا عزم ہے کہ میں اس گناہ کے اب قریب نہیں جانا اب جو ہونا تو ہو گیا آئندہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا تو جب یہ سچی توبہ کی جائے تو اللہ رب العزت ناراض نہیں ہوتے خوش ہوتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں اس بندے سے بڑھ کر جو صحرا میں سفر کر رہا ہے اور اونٹنی کے اوپر اس کا پانی ہے اونٹنی کے اوپر اس کا کھانا ہے اس کی زندگی کا دار و مدار اس اونٹنی کے اوپر ہے لیکن وہ اچانک گم ہو جاتی ہے مایوس ہے مایوس ہو کے لیٹ گیا ہے اور آنکھ لگ گئی ہے آنکھ کھلتی ہے تو اچانک دیکھتا ہے اونٹنی پاس کڑی ہے اس کی لگام پکڑ کے نکیل پکڑ کے رسی پکڑ کے خوشی سے کہتا ہے کہ یا اللہ تو واقعہ میرا بندہ ہے میں واقعی تیرا رب کہنا کیا تھا کہ تو واقعی میرا رب ہے اور میں واقعی تیرا بندہ ہوں اس حدیث سے ہمیں کئی اور مسائل بھی معلوم ہو رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ کفر اور کافر میں فرق کریں کس میں کفر اور کافر اب اس بندے نے جو الفاظ کہے ہیں یہ کفری الفاظ ہے یہ الفاظ کہنے سے انسان کیا ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے اور میں یہی مسئلہ بیان کروں گا میں جمعہ پڑھاؤں گا تو میں یہی بتاؤں گا خطبہ دوں گا تو میں یہی بتاؤں گا کہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ کہے وہ کافر ہے لیکن جب آپ مجھ سے کہیں کہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے زید اس نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بندہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا رب ہوں تو کیا وہ کافر ہو چکا کہ نہیں اب میں کہوں گا کہ جو الفاظ اس نے کہے ہیں وہ کفریہ ہیں لیکن بندہ کافر ہوا یا نہیں میں ایسا فتوا نہیں دوں گا جب تک کہ میں حقیقت حال کو جان نہ لوں جب تک کہ اس آدمی سے وضاحت طلب نہ کر لوں کہ اس نے کیوں کہا ایسا اب دیکھیں نا یہ آدمی جو ہے کیا کافر ہوا نہیں کیوں کافر نہیں ہوا کیونکہ یہ الفاظ اس سے نکلے ہیں خوشی کی انتہا کی وجہ سے کنٹرول نہیں رکھ سکا اپنے اوپر دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے لوگوں کو ہم یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ کفر اور کافر میں فرق کرو وہ کہتا ہے یہ کیا عجیب منتقل جی، کفر اور کافر میں فرق کریں جس نے کفری الفاظ کہے وہ کافر ہے کہانی ختم ہم کہتے ہیں نہیں نام لے کر کسی کو کافر قرار دینا یہ بہت مشکل ہے کفر کا فتوا لگانے کے لیے کئی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے یہ بڑے بڑے علماء کرام کا کام ہے اور اسلامی ملک ہو تو اس ملک کے جو قاضی اور جادیں ہی ان کا کام ہے وہ ایسے آدمی کو بلائیں اس کے اشکالات کا اضالہ کریں اسے پوچھیں تو نے یہ کفیہ بات کیوں کہی ہے اب دیکھیں ہم صبح و شام آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ قبر والے سے دعا کرنا کیا ہے شرک ہے لیکن اگر آپ مجھ سے کہیں کہ فلاں آدمی قبر والے سے دعا کر رہا تھا اس کا نام زید ہے کیا وہ کافر ہے تو میں اتنی جلدی اس کو کافر نہیں کہوں گا جب تک کہ میرا اس آدمی سے رابطہ نہ ہو اس کے اشکارات کا اضارہ نہ کریں اس سے پوچھیں نہ کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کیا وجہ ہے کیا اس کے پیچھے معاملہ ہے کیا وہ واقعی دعا کر رہا تھا یا وہ صرف یعنی کہ جذبات میں قبر والے سے باتیں کر رہا تھا مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کی قبر پہ جا کے وہ جذبات میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کی امت بڑی مصیبت میں ہے آپ کی امت بڑی پریشان ہے جب اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جو فوت ہو چکا ہے وہ میری باتیں نہیں سنتا لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کنٹرول نہیں رکھ سکا اور یہ الفاظ اس سے نکل رہے ہیں اس کے منہ سے جیسے کئی مائیں اپنے بیٹوں کی قبر پہ کھڑی ہو کے بیٹے کو مخاطب کرنا شروع کر دیتی ہیں جبکہ اس ماں کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ میری باتیں نہیں سن رہا کئی مائیں کہتی ہیں کہ بیٹا ہم تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں تیری قبر پہ آتے ہیں جب چاہیے یہ تھا کہ تم ہماری قبر پہ آتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کفر کا فتویٰ لگانا اتنا آسان نہیں, نہیں, نہیں ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کئی جذباتی نوجوان اس معاملے میں بہت جلدی کرتے ہیں خصوصاً حکمرانوں پہ بڑی جلدی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ اس کا اسلامی فوج کا مسلمان فوجیوں کا ان کے اوپر بہت جلدی کفر کا فتویٰ لگتا ہے پولیس کے اوپر لگتا ہے اور جب یہ کفر کے فتوے لگتے ہیں اس کے نتیجے میں پھر مسلمان جو نوجوان ہوتے ہیں جذباتی قسم کے وہ مسلمان فوج پہ حملے کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو کافر سمتے ہیں بم دماکہ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو کافر سمتے ہیں حکمرانوں کو مارنا وہ سواب سمجھتے تو اس لیے عام مسئلہ ہم بیان کریں گے کہ جو قبر والوں سے دعائیں کرے وہ کیا ہے کافر ہے جو اللہ تعالیٰ پہ شکوا کرے اللہ پہ اعتراض کرے وہ کافر ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ قرار دے وہ کافر ہے اس سے بڑا کفر کیا ہوگا اللہ کو بندہ قرار دینا اس سے بڑا کفر کیا ہوگا لیکن کسی نے کہہ دیا ہے تو اس بندے کو کافر قرار دینا یہ اور چیز ہے باب نمبر چھ باب تکر المغفرا بتکر توبہ مغفرت کا بار بار ہونا بار بار توبہ ہونے کی ساتھ یہ کہ بار بار آپ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے والا یہ مطلب ہے بار بار توبہ کرنے سے مغفرت کا بار بار ہونا حدیث نمبر نو سو اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق امام ہے بخاری, امام, مسلم. امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی ہو رہی رہتا انین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مایہ کی انربی قال جناب ابو حریرا ردی اللہ ترن و سے روایت ہے وہ کیسے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیما ما یہ ربی ہی اس میں جس کو آپ بیان کرتے ہیں اپنے رب سے جس کو آپ نقل کرتے ہیں اپنے رب سے کیا مطلب حدیث کدسی کیونکہ یہاں پہ جناب ابو رحرا روایت کر رہے ہیں نبی علیہ السلام سے اور نبی علی سد اسلام روایت کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے تو ایسی حدیث تو کیا کہتے ہیں حدیث کدسی جس میں خود اللہ تعالی مخاطب ہو جس میں خود اللہ تعالی بات کریں تو نبی علیہ السلام حکایت کرتے ہیں اپنے رب سے نقل کرتے ہیں اپنے رب سے بیان کرتے ہیں اپنے رب سے کہ کس نے کہا اللہ تعالی نے کہا رب نے کہا ادن عبد ذنبا فقال ایک بندے نے گناہ کیا فقالت اس نے کہا اللہ مغفلی اے الہ مجھے میرا گناہ معاف کر دے مجھے میرا گناہ معاف کر دیں فقال تبارک و تعالی تو نبی علی السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تب اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں ادنب عبدی ذنبن میرے بندے نے گناہ کیا فعلیما تو اس نے جان لیا اسے یقین ہے اسے معلوم ہے کہ ان نہ لہو رب بن یقر و ضمبا بذنبی کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے اور گناہوں پہ سزا بھی دیتا ہے یہ چھوٹا قیدا نہیں بہت بڑا قیدا ہے کہ انسان کو انسان رب پہ ایمان لاتا ہے اور یہ اس کا قیدا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف بھی کر دیتا ہے اور گناہوں پہ سزا بھی دیتا ہے اچھا جی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اس ادیس میں جو ہمارے پاس ہے اس میں دو تین لفظ نہیں ہے لیکن وہ بخاری شریف میں آئے ہیں یہاں پہ جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں یہ مسلم شریف سے لیے گئے ہیں کہاں سے لیے گئے ہیں مسلم شریف, شریف سے اور مسلم شریف میں جب یہ حدیث آئی ہے تو اس میں ایک دو لفظ نہیں ہے اور بخاری شریف میں وہ ہیں وہ کیا غفر تو یابدی میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے اور گناہوں پہ سزا دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا یہ جملہ جو ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا یہ جملہ کہاں آیا بخاری شریف میں عادا، پھر، پھر وہ لوٹ واپس ہوا کون بندہ فاضنابا تو اس نے گنا کر لیا توبہ کر لی تھی معافی لے لی, لی تھی اور اس کے بعد دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹا ف... ثم آد پھر لوٹا فضنابت اس نے کیا کر لیا گنا کر لیا فقال تو اس نے کہا ای ربی اے میرے رب اغفر فرلی دمبی مجھے میرا گناہ معاف کر دے فقال تبارک وطا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ادنا بن میرے بندے نے ایک گناہ کیا ف تو اس نے جان لیا الہ ربن کہ یقیناً اس کا ایک رب ہے یقفر زمبا جو گناہوں کو معاف کرتا ہے وہ یقد و بی زمبی اور گناہوں پہ سزا دیتا اے اے ہے تو یہاں پہ پھر دوبارہ وہ جملہ ہے جو وہ یہاں پہ, پہ نہیں بخاری ہے بخاری میں ہے کیا غفر تو لیا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا یعنی کہ اللہ نے دوسری بار بھی معاف کر دیا سم آدا فاضنابا پھر وہ لوٹا فاضنابا تو اس نے گناہ کر لیا فقالا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں تو اس بندے نے کہا اے ای ربی ایم رب اغفر فرلی ذنبی مجھے میرا گناہ معاف کر دے فقال تبارک و تو اللہ تبارک و تعالیٰ, تعالی کہتے ہیں ادنب عبدی بمبن میرے بندے نے ایک گناہ کیا فعلیمہ تو اس نے جان لیا اسے یقین ہے کہ ان انَ ربن اس کا ایک رب ہے یغ فرال جو گناہوں کو معاف کرتا ہے وہ یقمبی اور گناہوں پہ سزا بھی دیتا ہے گناہوں پہ پکڑ بھی لیتا ہے عمل ما شئتا جو چاہو عمل کرو اس بندے سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں اعمل ما شئتا جو چاہو عمل کرو فقط غفرت لکا یقینا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اس حدیث سے کیا کیا مسئلے ہمیں معلوم ہوئے نمبر ایک کے پتا چلا کہ اللہ رب العزت کلام کرتی ہیں اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں اور اللہ کا کلام ماضی کا بھی ہے ماضی میں بھی اللہ نے کلام کیا ہے اور اللہ تعالی حال میں بھی کلام کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی اللہ کلام کرتے رہیں گے قیام کے دن بھی اللہ تعالی کلام کریں گے اور یہ پتہ چلا کہ اللہ کا کلام صرف وہ نہیں ہے جو قرآن کریم میں ہے اللہ کا کلام اس کے علاوہ بھی ہے اللہ کا صرف کلام وہ نہیں ہے جو تیس پاروں میں ہے جو ایک سو چونس صورتوں میں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ کا کلام ہے اب دیکھیں یہ بھی اللہ کا کلام ہے اور عہدے قیامت اللہ تعالی بندوں کا حساب لیں گے بندوں سے کلام کریں گے دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت کس قدر گناہوں کو بخشنے والے ہیں اگر اللہ سے سچی توبہ کی جائے توبہ سچی کی جائے اور پھر غلطی ہو جائے کیونکہ انسان ہیں دوبارہ اللہ سے سچی توبہ کریں اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں لیکن جب توبہ کریں تب کون سی توبہ کریں سچی یہ نہیں کہ دل میں کوڑ ہو کہ میں نے یہ پھر کرنا ہے کام ایک دفعہ معافی لے لیتے ہیں تو اللہ تعالی کو دھوکا دینا ممکن نہیں ہے ایسی توبہ کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو تو راضی کر سکتے ہیں رب کو راضی نہیں کر سکیں گے رب سے سچی توبہ گناہوں پہ ندامت اور گناہ سے کو ترک کر دینا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا پختہ ارادہ کرنا تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالی پسند کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالی معاف کر دیتے ہیں پھر وہ گناہ ایک دفعہ ہو یا دو دفعہ ہو یا تین دفعہ ہو یا چار دفعہ ہو اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں یہی مطلب ہے آخری جملے کا کہ اے عمل معاشرتہ جو چاہو عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا یعنی کہ اگر تم سے غلطی اسی انداز سے ہو کہ اپنی طرف سے تم سچی توبہ کرو اور سچی معافی مانگو پھر ہو جائے غلطی اور پھر معافی مانگو تو میں نے تمہیں معاف کر اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہاں انسان یہ امیدیں رکھے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے وہاں اس بات سے بھی ڈرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں پہ سزا دے سکتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ڈرتا رہے ہر وقت ہر وقت ڈرتا رہے اس کے بعد باب نمبر سات باب قبول و طوبا و ان کثر توبہ کا قبول ہونا اگرچہ گناہ زیادہ ہو جائیں اگرچہ گناہ بڑھ جائیں یعنی جتنے بھی گناہ ہو جائیں سچی توبہ کی جائے تو اللہ توبہ کو قبول کرتے ہیں یہ مطلب ہے اس باب کا اور حدیث نمبر ہے نو سو اٹھہتر نائن سیون ایٹ قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ہاں نبی سعیدی اللہ عنہ روایت ہے کس سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قالا کہ آپ نے فرمایا اور یہ حدیث جو ہے یہ حدیث نمبر نو سو اٹھتر ہے نائن سیون ایٹ اور قاف یعنی کہ اس کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا امام مسلم کا لیکن جو الفاظ یہاں پہ آئے ہیں وہ مسلم شریف کے ہیں بخاری شریف کے نہیں ہیں کان فی من کان قبل قاتل نفسا. تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے کان راج ایک آدمی تھا کن میں فی من کان قبل ان میں ان لوگوں میں جو تم سے پہلے تھے جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان میں ایک آدمی تھا جس نے کتنے قتل کیے تھے ننانوے فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ تو اس نے پوچھا کس سے لوگوں سے اس نے لوگوں سے پوچھا اس نے سوال کیا زمین والوں میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس زمین پہ سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ کیونکہ اس کو پتا تھا میرا گناہ کو عام گناہ نے میں قتل کی گئے تو اب وہ نادم ہے پشمان ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے کہا مجھے بتاؤ اس زمین پہ سب سے بڑا عالم دین کون ہے فد اللہ راہبن تو اسے ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا کس کے بارے میں ایک راہب کے بارے میں راہب کون ہوتا ہے عیسائیوں میں سے عبادت گزار عیسائی، کا جو عبادت گزار ہے اس کو کیا کہتے ہیں راہب یعنی کہ ہمارے یہاں جیسے نا ایسے آپ کہہ سکتے ہیں تو فد اللہ راہی بن. اچھا اس نے پوچھا تھا کس کے بارے میں عالم دین اور جس کے بارے میں بتایا گیا وہ کون تھا راہب, راہب. یہاں پہ میں ایک تمبی کرنا چاہتا ہوں ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ ہر داڑھی والے کو عالم دین سمجھ لیتے ہیں تو یہی صورتحال شاید یہاں پہ ہوئی ہے اس نے کہا تھا مجھے سب سے بڑا عالم دین بتاؤ اسے وہ بتایا گیا جو سب سے بڑا درویش تھا اور یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں درباروں پہ ان میں سے کئی تو وہ ہیں جو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں کئی بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی شرک و بداعت سے بچ بھی جائے تو ان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے بزرگوں کی کہانیاں بزرگوں کی کہاوتیں بزرگوں کے بارے میں جو مشہور کیے گئے واقعات ہوتے ہیں وہ بزرگوں کے شعر البتہ یہ ممکن ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا ہو یہ ممکن ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو یہ ممکن ہے تو فد اللہ عاہبن اسے بتایا گیا ایک راہب کے بارے میں فعطاح تو وہ قاتل اس کے پاس آیا کس کے پاس راہب, راہب, راہب کے راہب پاس فقالت اس نے کہا سے راہب سے کہ ان نہ قاتل عطاً نفسا فح الح منتوبہ کہ بے شک اس نے کس کے بارے میں کہہ رہا ہے اپنے بارے میں کہ بے شک اس نے ننانوے لوگ قتل کیے ہیں نانوے انسان قتل کیے ہیں فحل لہو منتوبہ کیا اس کے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے کیا اس کے لیے توبہ ممکن ہے فقا تو اس نے کہا کس نے راہب, راہب نے نہیں نہیں نہیں نہیں لا تمہاری توبہ ممکن نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, ہے. نہیں ہے یہ جو لا اس نے کہا اس سے پتا چلا کہ واقعی وہ عالم دین نہیں تھا وہ کوئی بڑا عبادت گزار ہوگا راہب ہوگا درویش ہوگا لیکن عالم دین نہیں تھا اسی لیے اس نے فوراً کیا کہہ دیا نہیں تمہاری تو توبہ نہیں ہو سکتی فقت تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اب کتنے ہو گئے سو, سو. فکمل ابی میاں تو اس نے اس کو قتل کر کے سو کا عدد مکمل کر لیا سم عالمی پھر اس نے سوال کیا زمین والوں میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے کے بارے میں فد الد ال عالمن تو اس کو بتایا گیا ایک عالم آدمی کے بارے میں جو واقعی علم رکھنے والا تھا اب اس کی صحیح رہنمائی کی گئی ہے جب غلط رہنمائی ہوئی تو دونوں کا نقصان ہو گیا سوال کرنے والے کا بھی اور جواب دینے والے کا بھی جس کو عالم سمجھا گیا اس نے غلط فتوا دیا اور غلط فتوے کی وجہ سے کیا ہو گیا جان سے گیا غلط فتوے کی وجہ سے کس سے گیا جان, جان, جان, جان, جان سے گیا اور غلط, فت... اور غلط رہنمائی کی وجہ سے اس آدمی سے مزید ایک قتل ہو گیا ایک اور گناہ ہو گیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہالت کتنا بڑا مسئلہ ہے اور آج یہی صورتحال حال امت مسلمہ کی ہمارے وہ لوگ جن کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے جو دنیاوی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں ڈاکٹر قسم کے لوگ انجینئر قسم کے لوگ سائنسدان قسم کے لوگ ان میں سے تو کئی ایسے ہیں جن کے پاس دین کا علم ہے دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہیں یا توحید کے اوپر ہیں ورنہ عام طور پہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو عالم سمتے ہیں پڑھا لکھا سمتے ہیں اور علماء کو جاہل سمتے ہیں علماء کو کیا سمتے ہیں جاہل, جاہل سمتے ہیں تو کتنا بڑا یہ مسئلہ ہے تو یہ خطرہ ہیں اپنے لیے اپنی بیگم کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے معاشرے کے لیے فقالا تو اس نے کہا کس نے راہ اس قاتل نے قاتل نے اس عالم دین سے کہا ان نحو قاتل نفسن اطنفسن یقیناً اس نے سو انسان قتل کیے ہیں فحل له من توبہ کیا اس کے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے فقالات اس نے کہا کس نے عالم نے, عالم عالم نے کہا نعم ہاں و من يحول بينه وبين التوبه قاتل کے درمیان یعنی کہ اس کے درمیان اس کو کہا یعنی کہ اس کے درمیان توبہ کے درمیان کون ہے ہو سکتا ہے اس نے قاتل کا لفظ نہیں بولا یہ تو میں نے اپ کی اسانی کے سانی قریب بولا تھا تو اس نے کیا کہا علمدین نے و من يحول بينه وبين التوبه کہ اس کے درمیان یعنی کہ درمیان اس کے درمیان توبہ کے درمیان کون ہائل ہو سکتا ہے کون رکاوٹ بن سکتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اب دیکھیے ان کی شریعت میں بھی توبہ موجود تھی توبہ کیا تھی موجود تھی تو پتہ چلا کہ پہلے آدمی نے واقعی غلط فتوا دیا تھا اب اس نے یہ تو فتوا دے دیا ہے کہ توبہ تمہارے اور توبہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا لیکن سچی توبہ کا طریقہ بھی بتایا کیا ان تالقیلہ اردا وکدا فلاں فلاں علاقے کی طرف چلے جاؤ فلاں فلاں علاقے کی طرف چلے جاؤ فلاں فلاں گاؤں کی طرف چلے جاؤ فلان فلاں شہر, شہر کی طرف چلے جاؤ نام لے کے بتایا فعین بیاہا انا آسن کیوں جی وہاں پہ کیوں جانا ہے فعین بیاہ ان آسن کیوں کہ اس علاقے میں اناساً کئی ایسے لوگ ہیں یا ابدون اللہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں فابود اللہ معاؤ تو تو بھی اللہ کی عبادت کر ان کے ساتھ رہ کردک اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا اپنے علاقے کی طرف واپس نہ آنا اردو سو ان کیونکہ یہ برے لوگوں کی زمین ہے کیونکہ یہ گناہ کی زمین ہے ہاں جی یہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں ان پہ ذرا غور کیجئے یہ ہے کہ توبہ ایک ہماری توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ اور ایک ہے یہ توبہ کیا کہ اگر آپ واقعی گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ انہی لوگوں میں کیوں رہیں جن کے ساتھ رہتے ہوئے پہلے گناہ ہوئے ہیں اگر آپ انہی دوستوں میں رہیں گے جن کے ساتھ مل کے آپ جرائم کا ارتکاب کرتے رہے تو دو دن کے بعد ہفتے کے بعد مہینے کے بعد دوبارہ گناہ میں واقع ہو جائیں گے اگر آپ توبہ میں مخلص ہیں تو آپ اس سوسائٹی کو چھوڑیں ان دوستوں کو چھوڑیں اس محلے کو چھوڑیں جس سوسائٹی جس محلے کی وجہ سے گناہ ہوتے رہے کئی احباب رابطہ کرتے ہیں سوال کرتے ہیں مجھ سے کرتے ہیں دیگر علماء کرام سے بھی کرتے ہیں کیا کہ جی میں نے توبہ کی پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کی پھر گناہ ہو گیا بھائی کیا تم نے ان دوستوں کے نمبرز اپنے موبائل سے نکالے ہیں جن سے رابطے میں رہ کے پھر گنا ہو جاتا ہے کیا تم نے وہ علاقہ چھوڑا ہے جس علاقے میں رہنے کی وجہ سے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے وہی تمہاری محفل وہی تمہارا محلہ وہی تمہارے دوست وہی نمبر تمہارے پاس تو پھر توبہ پہ برقرار کب تک رہو گے کیونکہ شیطان تو بار بار تمہیں گناہ کی طرف بلائے گا تم نے توبہ تو کر لی اللہ نے تمہیں توفیق دی لیکن شیطان کو تمہاری توبہ پہ کوئی خوشی نہیں ہے وہ تو صبح و شام لگا ہوا ہے محنت کر رہا ہے تمہارے اوپر کہ دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ جاؤ تو اب آپ اگر مخلے ہیں تو سچی توبہ کریں سوسائٹی تبدیل کریں دوست تبدیل کریں نمبرز ختم کریں رابطے ختم کریں آ, اچھا اور دوسرا کیا کریں اب اس اب جانا کہاں پہ ہے یہ نہیں کہ آپ جناب دلی سے نکل کے لندن پہنچ جائیں توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک غلط جگہ کو چھوڑ کے اس سے بری جگہ چلے جائیں توبہ کا طریقہ کیا بتایا کہ اس علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے کہ جن کے ساتھ رہتے ہوئے الٹا آپ کو ندامت ہوگی دیکھو لوگ اللہ کی کتنی عبادت کر رہے ہیں اور میں کہاں پہ رہا میں کیا کرتا رہا بری سوسائٹی میں رہیں گے تو آپ کو اپنے پرانے دوست نظر آئیں گے وہ دیکھو وہ یاشیاں کر رہے ہیں وہ جا رہے ہیں میں مسکین منگ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں ولا ترج الا اردی کا کیا کہا ہے اپنے علاقے کی طرف واپس نہ جانا ان نہا اردو سو ان کیونکہ یہ گناہوں کی زمین ہے فن تو آدمی چل پڑا یہ تھا سچی توبہ کرنے والا فن طرقہ چل نکلا حتہ ادا نصفت طریقہ یہاں تک کہ جب اس نے آدھا راستہ طے کر لیا اتا ہل تو اس کے پاس کیا آگئی موت آ اور یہاں پہ الفاظ ہے بخاری شریف کے کہ جب موت آئی تو اس نے کیا کیا نے گناہوں والی زمین سے دور ہونے کی کوشش کی اور نیکی والی زمین جسے جا رہا تھا اس کے قریب ہونے کی کوشش کی اس نے یہ سچی توبہ مرتے ہوئے بھی کوشش کر رہے ہیں اب حالانکہ موت جب آ رہی ہے تو اس کو پتہ ہے اب مہمان ہی پہنچ سکتا لیکن جو ہو سکے فختص متفی ہی ملائکت الرحمتی و ملاکت الاذابی تو اس کے معاملے میں جھگڑا کیا رحمت کے فرشتوں نے اور عذاب کے فرشتوں نے یہ احادیث بھی ہمارا امتحان لیتی ہیں کہ ہم کس قدر اللہ پہ اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حدیث پڑھ کے کئی دفعہ لوگ ملحد بن جاتے ہیں فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ بھائی یہ کیا جی رحمت کے فرشتے آ گئے جھگڑا ہو گیا کیوں جھگڑا ہو گیا جی ان میں ہم کہتے ہیں اللہ نے بتا دیا اللہ کے نے بتا دیا ہو گیا کہانی ختم اچھا اس, اس کے معاملے میں جھگڑا ہوا کن کے درمیان رحمت کے فرشتوں کی مابہ اور عذاب کے فرشتوں کی مابہ پہلے نمبر پہ میں آپ سے یہ یہاں پہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ کتنے ہیں ایک لیکن وہ روح قبض کرنے کے فوراً بعد روح کن کے والے کر دیتا ہے معامل فرشتوں کے جب کو فوت ہونے والا ہوتا ہے تو فوت ہونے سے پہلے ہی فرشتے پہنچ جاتی ہیں اگر اچھی میت ہے تو رحمت کے فرشتے پہنچ جاتی ہیں بری میت ہے تو عذاب والے فرشتے پہنچ جاتی ہیں اچھی میت ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں جنت سے کفن لے کر کفن کس کے لیے جسم کے لیے نہیں روح کے لیے اور اگر بری میت ہے تو عذاب والے فرشتے آتے ہیں اور ایسا ایسی کچھ چیز لے کر آتے ہیں جو بہت ہی بری قسم کی ہوتی ہے جس میں اس کی روح ڈالی جاتی ہے تو یہاں پہ جھگڑا کیا رحمت کے فرشتوں نے اور عذاب کے فرشتوں نے فقالت التم الرحمہ تو رحمت کے فرشتوں نے کہا جا تا اَن مقبر قلب اللہ یہ آیا ہے اس حال میں توبہ کرنے والا تھا اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے والا تھا یعنی کہ اپنے علاقے سے نکل چکا تھا یہاں یعنی تک آ چکا تھا توبہ کے راہ میں تھا رب کی طرف متوجہ تھا وقالت ملائکت العذابی یعنی کہ رامت کے فریشتے کہنے جاتے ہیں اس کی روح ہم لیں گے اور عذاب کے فریشتے کہتے ہیں آگے سے انہو لم یعمل خیر قطو اس نے کبھی بھی خیر کا کام نہیں کیا یہاں سے پتا چلا کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں فرشتے عالم الغیب نہیں رحمت کے فرشتوں کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ بندہ توبہ کرتے ہوئے جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ توبہ کرتے ہوئے جا رہا ہے ورنہ فرشتے تو دلی حالات کو نہیں جانتے اور عذاب کے فرشتوں کو اللہ نے نہیں بتایا تو ان کو نہیں پتا ورنہ وہ جھگڑا ہی نہ کرتے انہوں نے کہا انہوں نے دیکھا زہر کو زہر کیا ہے کہ ابھی تک اس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا فتح مر قنفی صورت عدم تو ان کے پاس ایک فرشتہ آیا انسان کی شکل میں فجآل بین تو انہوں نے اس کو اپنے مابین بہن بنا لیا یار تو فیصلہ کر دے ہماری مابین ہے وہ بھی فرشتہ ان کے شکل میں آیا انسان کی شکل میں ان احادیث پہ ایمان لانا میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ مشکل نہیں ہے اور اللہ تعالی ہمیں ہمیں اسی ایمان پہ قم الدہ رکھے فکلا تو اس نے کہا کس نے اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا ہے جو کسی آدمی کی شکل میں آیا ہے اس نے کہا ما بین کیا کرو ماپ لو جو دونوں علاقوں کے مابین ہے جو دونوں زمینوں کے مابین ہے ایک وہ علاقہ جہاں سے ہی آیا اور ایک وہ علاقہ جہاں پہ جا رہا تھا ماپا جائے کہ جدھر سے آیا ہے ادھر سے لے کے جہاں اس کی میت پڑی ہے وہاں تک کتنا فاصلہ ہے اور یہاں سے جہاں جا رہا تھا وہاں تک کتنا فاصلہ ہے دیکھو کس علاقے کے زیادہ قریب تھا کس کے زیادہ دور تھا اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ مسلم شریف میں یہاں پہ آیا ہے مسلم شریف میں کہ اللہ نے وہی کی اس زمین کی طرف جس زمین کی طرف وہ جا رہا جا رہا تھا کہ قریب ہو جا اور وہی کی اللہ نے اس زمین کی طرف جدھر سے آ رہا تھا تو کیا ہو جا دور ہو جا اللہ تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے سو قتل کر کے نکلا ہے جی میں اور آپ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ کو ایسی غلطی کر لے تو ہم اس کو, اس کو کبھی معاف نہیں کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں اس کو میرے گھر میں آنے ہی نہ دینا لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل کتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے ایک تو ایک تیسرے آدمی کو بھیجا ہے انسانی شکل میں فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں تاکہ فیصلہ کرے اور زمین کو یہ آڈر دے دیا گیا ہے دونوں زمینوں کے مابین جو فاصلہ ہے اس کو کیا کرو ماپ لو فیلا ماکان ادنا فہو لہو تو ان میں سے جس کے وہ زیادہ قریب ہوگا فہوا تو آدمی لہو اسی علاقے کا شمار ہوگا فقاص تو انہوں نے کیا کیا اس کو ماپا تو اس آدمی کو پایا ادنا الارض اس آدمی کو اس زمین کے زیادہ قریب پایا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا جس کا قصد در جا رہا تھا فقابت چنانچہ اس کی روح کو قبض کیا کنوں نے رحمت نا. کے فرشتوں نے کنہوں نے قبض کیا رحمت, رحمت, رحمت کے کی فرشتوں نے تو یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے اس سے ایک تو پتا چلا علم کی اہمیت کا اور دین کی بات علم کے بغیر کرنا اس کے نقصانات کا اور آج کئی لوگ ہیں جو مفتی بنے ہوئے ہیں اور یہ جو ہم واٹس اپ کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے میسج شیئر کرتے ہیں فارورڈ کرتے ہیں ادھر سے آگے کر دیا اس کے ذریعے ہم ایسے ہی نقصان کر رہے ہیں اپنا بھی اور دوسروں کا بھی اور جن کے پاس حقیقی علم ہے تو اس کی اہمیت آپ نے دیکھی کہ اس نے جو دوسرا عالم دین تھا اس نے اپنی جان بھی بچائی اور اس کی جان بھی بچا لی اپنی جان بھی بچا لی مرنے سے اس کو تو نہیں پتا تھا کہ ایسا ہو چکا ہے پہلے لیکن ہمیں تو پتہ چل گیا نا کہ اگر وہ بھی فتوا دیتا کہ توبہ قبولی ہوتی ہے اس نے اس کو بھی قتل کر دینا تھا اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا اور پھر یہ پتہ چلا کہ اللہ کو ان کی توبہ کتنی پسند ہے اور یہ کہ ہمارا ایمان ہے رحمت کے فرشتوں پہ بھی عذاب کے فرشتوں پہ بھی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالی نے بھیجا ہے کس کو فرشتے کو انسانی شکل میں تاکہ ان کے مابین فیصلہ کرے اور پتہ چلا کہ یہ زمینیں یہ فرشتے ہر چیز کس کے کنٹرول میں ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے اور یہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے تو بر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں تو یہیں پہ ہم آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ آئندہ درس پندر کتاب سے ان کے آغاز کریں گے اور وہ پندرہویں کتاب قسموں کے بارے میں ہے نظروں کے بارے میں ہے تو نظریں لوگ مانتے ہیں منت مانتے ہیں ان کے بارے میں ہے اللہ رب العزت ہم سب کی مہنتیں قبول فرمائے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے یا اللہ ہمیں ہماری روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آئیں وہ رحمت کے فرشتے ہوں عذاب کے فرشتے نہ ہوں یا اللہ ہمارا انجام بھی اچھا کرنا دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھنا اور اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لینا و آخردا ان انہمد اللہ رب العالمین